آج جمعرات کا دن تیس اگست اور سال 2018 اٹھارہ ہے میں ہوں اکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات ہماری آج کی نشریات دو حصوں پر مشتمل ہیں آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں جبکہ دوسرے حصے میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے لوگوں کے عالمی دن کے مناسبت سے ہم بات کریں گے بی این ایم کے چیئرمین خلیل بلوچ بی ایس او آزاد کی سینئر رہنما زارا بلوچ لندن میں مقیم انسانی حقوق کے کارکن نور مریم انٹرنیشنل فرینڈز آف سندھ کے رہنما میر سلیم سنائی سے اور جانیں گے ان سے ان کی رائے سب سے پہلے مختصر خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین بلوچ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں پاکستان میں بلوچوں کے حقوق اور شناخت کی کوئی ضمانت نہیں بی این ایم لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کا بیان حقائق کی منافی اور عسکری اداروں کے بیانیے کی تشہیر ہے بی ایس او آزاد لاپتہ شبیر بلوچ کی اہلیہ کا احتجاج جاری بلوچستان مند سے فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا کوئٹہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھوکرتالی کیمپ کو تین دن مکمل بی آر اے نے کیچ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی بلوچستان کی عالمی اہمیت ہے اسے صوبے کے طور پر دیکھا نہ جائے جام کمال وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے زیر اہتمام جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے کراچی سمیت سندھ بھر کے تمام شہروں میں احتجاجی مظاہرے پاکستان میں آزادی اظہار کی فضا سکڑ رہی ہے ایچ آر سی پی دس لاکھ مسلمان قید چین کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ خلیج فارس پر صرف ایران کا اختیار نہیں برائن ہوک اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ نام نہاد قوم پرستوں کا پاکستانی پارلیمنٹ میں شمولیت اور بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جھوٹی تسلیہ بلوچ عوام اور دنیا کو دھوکے میں رکھنے کے مترادف ہے یہ ایک حقیقت بن چکی ہے کہ پاکستان میں بلوچوں کے حقوق اور شناخت کی کوئی ضمانت نہیں بلوچ اپنی ہزارہ سال تہذیب و ثقافت اور قومی سرزمین کے مالک ہیں اور قبضے کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے بلوچستان میں ریاستی مظالم بلوچستان کی آزادی سے مشروط ہیں غلامی میں اغوا قتل اور مظالم کا روکنا ناممکن ہے ترجمان نے کہا کہ کہ آوارہ کے رہائشی اور بلوچ نیشنل موومنٹ آوارہ ریجن کے سرگرم رکن محمد بخش بلوچ کو اس کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں واضح رہے محمد بخش بلوچ کی لاش کچھ دن پہلے کراچی سے برآمد ہوئی تھی دریں اثنا بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک دوسرے بیان میں کہا کہ ہفتے کے روز یکم ستمبر کو جرمنی کے شہر ہونوفر میں بلوچ عورتوں بچوں اور سیاسی کارکروں کی رشتہ داروں کی, کی گمشدگیوں کے خلاف بی این ایم ای ای کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے عالمی یوم جبری گمشدگی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ بلوچستان کے طول و عرض میں بلوچ فرزندوں کی جبری گمشدگی کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہے اور دن بدن جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان میں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جن میں نوجوان بوڑھے کم سن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اور دوران حراست تشدد سے پانچ ہزار کے قریب بلوچ فرزند شہید کر کے ان کی مشق شدہ لاشیں ویرانوں میں پھینکی جا چکی ہیں بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس مسئلے پر عالمی اداروں انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی ریاست پاکستان کے مظالم کو مزید ہوا دے رہی ہے ترجمہ نے مزید کہا کہ ریاست پاکستان نے اپنی وحشیانہ طاقت کے استعمال سے بلوچستان کو نوگو ایریا میں تبدیل کر کے سیاست پر بھی مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے پرامن و جمہوری جد و جہد پر یقین رکھنے والے ادارے ریاستی مظالم کے زیر اطاب ہیں جبری گمشدگی کے معاملے کو مقامی اور عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پورا منظرائے کو استعمال میں لاتے ہوئے تمام قانونی و جمہوری طریقوں کے ذریعے جد و جہد کیا جا رہا ہے تاہم عالمی اداروں کی خاموشی باعث تشویش ہے ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں لاپت افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے بیان کو شرمناک عمل قرار دے کر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کی ذمہ دار پاکستانی عسکری ادارے ہیں ایسے بیانات عسکری اداروں کی بیانیے کی تشہیر ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سابق انفارمیشن سیکریٹری لاپتہ شبیر بلوچ کی اہلیت زرینہ بلوچ جو گزشتہ کافی عرصے سے احتجاج کر رہی ہیں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے پلے کارڈز کے ذریعے شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میں خود کو ایک بیوہ تصور کروں یاد رہے شبیر بلوچ کو چار اکتوبر 2016 سولہ کو جبری طور پر مقبوضۂ بلوچستان کے علاقے گورکپ سے لاپتہ کیا گیا تھا بلوچستان کے علاقے مند سے فورسز نے ایک شخص کو چھاپ مار کر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت فدا ولد محمود کے نام سے ہوئی جو کہ گوبرد مند کا رہائشی ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما مامہ قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ عالمی اداروں کو بلوچستان میں پاکستانی قتل عام کے ثبوت فراہم کر سکتے ہیں ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں ہزاروں لاپتہ افراد اور مسق شدہ لاشوں کو بالا طاق رکھ کر فوجیوں کو سویلین قرار دے کر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بلوچ قوم کی انسانی حقوق کے اداروں پر اعتماد امید و توقعات کو منہدم کر دیا ہے ایسی کئی مثالیں اور ریکارڈز ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسرے اداروں کو فراہم کر سکتے ہیں جس میں پاکستان بلوچوں کی نسل کشی جیسے اقدامات میں ملوث ہے ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت دوسرے عالمی اداروں کو دعوت دیتے ہیں <سؤال> کہ وہ خود آ کر بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پر لاشوں کی برآمدگی اور اجتماعی قبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں دوسری طرف آج وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے زیر اہتمام عالمی یوم گمشدگیوں کی مناسبت سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی <تصفح> بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرماچاروں نے کیچ کے علاقے زامران میں جالگی کے قریب شہزار ڈن کے مقام پر پاکستانی فوج کے ایک قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کے تین اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جبکہ اس حملے کے رد عمل میں پاکستانی فوج نے کڈوک میں ایک آئل ٹینکر پٹرول پمپ اور عام لوگوں کی دکانوں کو آگ لگا دی سرباز بلوچ نے کہا کہ ہماری کارروائیاں بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے کٹھپتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی مختصر مدت میں ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے بلوچستان میں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی قابل ذکر نمائندگی رکھتے ہیں اور صدارتی انتخاب میں ہماری جماعت اہم کردار ادا کرے گی واضح رہے عوامی حلقے تجزیہ نگار اور بلوچ آزادی پسندوں کے مطابق باب پارٹی پاکستان آرمی اور ایجنسیوں کی پیدا کردہ ہے کٹ پتلی وزیر نے کہا کہ ماضی میں بلوچستان کو ہمیشہ نمبر گیم کے تناظر میں دیکھا گیا جو بلوچستان کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ بھی ہے بلوچستان کو صرف ایک صوبے کے طور پر نہ دیکھا جائے اس خطے کی بین الاقوامی اہمیت ہے یہاں کے قدرتی وسائل گوادر پورٹ اور سی پیک منصوبے کے باعث اس وقت دنیا بھر کی نظریں بلوچستان پر مرکوز ہیں اور بعض عالمی طاقتیں یہاں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے یہاں کے لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ بھر میں لاپتہ ہونے والے سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے زیر اہتمام جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے مناسبت سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے سندھ بھر سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی بازیابی کے لیے نعرے لگائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت عالمی دنیا سے اپیل کی کہ وہ ان افراد کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے آزادی اظہار میں غیر مجاز اور غیر قانونی مداخلت روکنے کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے پاکستان میں آزادی اظہار پر جاری مبینہ پابندیوں کی صورتحال کی حقیقت حال سے متعلق جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں رپورٹ کے اجراء کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ اگر پاکستان کی نئی حکومت کو ملک میں آزادی اظہار پر مبینہ پابندیوں کی صورت حال ورثے میں ملی ہے تاہم تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں آزادی اظہار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اس موقع پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور سینئر صحافی آئی اے رحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ فضا میں خوف ہے کوئی آدمی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر ایسی فضا برقرار رہی تو لوگ نہ صرف بولنا چھوڑیں گے بلکہ سوچنا بھی چھوڑ دیں گے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افرا سے اب خٹک کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کے بغیر جمہوریت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے اس لیے سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کا فرض ہے کہ وہ آزادی اظہار کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں اگرچہ پاکستان کے نئی حکومت کی طرف سے پاکستان میں آزادی اظہار کو درپیش مشکلات سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رپورٹ پر تاحل کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے امریکی قانون سازوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ چین کے مغربی علاقے سینکیاگ میں مسلمان اقلیت کے ارکان کو حراستی کیمپوں میں بند رکھے جانے کے خلاف کارروائی کی جائے فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مارکو روبیو نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ چینی اہلکاروں کے خلاف پابندیاں عائد کی جانی چاہیے علامہ ازی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے نام لکھے ایک خط میں دونوں امریکی سیاسی جماعتوں کے سینیٹرز نے اس زمان میں سات چینی اہلکاروں کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب چین نے ایسی خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ ایغور نسل کے لگ بھگ ایک ملین مسلمانوں کو محصور رکھا گیا ہے اعلیٰ امریکی حکام نے خلیج فارس پر حکمرانی کے بارے میں ایران کی جانب سے حالیہ بیان بازی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب نئے حرمز کی آبی راستے کو کھلا رکھے گا امریکی عہدے دار برائن حک نے کہا کہ امریکہ اور اس کے ساتھی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آب نئے ہرمز کاروباری بحری بحری آمد رفت کے لیے کھلی رہے واضح رہے موجودہ تیل کی تمام تجارت کا تیسرا حصہ آب نئے سے گزرتا ہے اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران آب نئے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا یہ محض ایک دعویٰ ہے تاہم ایران کے پاسدارن انقلاب کے نئے کمانڈر علی رضا تنگ سیری نے پیر کے روز کہا تھا کہ خلیج فارس ہمارا مسکن ہے اور یہاں امریکہ یا دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے اجنبیوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں جن کا یہاں سے تعلق نہیں اس سے سے اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش کی اردو نشریات اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف